اللہ سے قرب کے لیے اللہ سے محبت اور حلاوت ایمان ایک عظیم نعمت ہے ہر ایک کی طلب خواہش اور آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو یہی وجہ ہے کہ اس محبت کی دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور یہ دعائیں جن الفاظ میں اور جس اسلوب میں ہیں آدمی ہی ان کو سن کر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا ہے ایک مختصر دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے اللہ میں تج سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری محبت کا باعث ہے یا اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان میرے مال اور میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے ایک اور دعا جو اس سے بھی زیادہ جامع ہے اللهم اجعل حبك احب الاشیاء الی و اجعل خشيتك اخوف الاشیاء عندي و قطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعین اہل من دنیا فاقرر عيني اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے اور اپنے ڈر کو تمام چیزوں کے ڈر سے زیادہ کر دے اور مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق دے کہ میری دنیا کی محتاجہ ختم ہو جائے اور جہاں تو نے دنیا والوں کی لذت ان کی دنیا میں رکھی ہے میری لذت اپنی عبادت میں رکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیل کی مختصر دعا کی بھی تعلیم دی ہے حب کا کا بجہدی اے اللہ کب کالبی کل جہدی کل مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھے محبت کروں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں کیسا بندہ دل کی گہرائیوں سے اظہار تمنا کر رہا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ پورے دل کے ساتھ اسے محبت کرو دل کے اندر کوئی خانہ خالی نہ رہے اور تج سے ٹوٹ کے بے پناہ محبت کرو نیز میری جد و جہد اور ساری کوشش اسی لیے ہو کہ تجھ کو راضی کر لوں اس کے بعد پھر خوف کی بھی تعلیم دی اللہ اخشاک اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں گویا میں تجھے تیرے ساتھ ملاقات کے وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنے تقوی سے سعادت بخش. دیکھیں کہ اس چھوٹی سی دعا کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ کن چیزوں کی پیاس ہو کن چیزوں کی طلب ہو کیا چیزیں مانگے کیسا بننا چاہیے یہ صرف دعائی نہیں ہے بلکہ بڑی قیمتی تعلیمات ہے جو ان دعا کے اندر سمیٹ کے بیان کر دی گئی ہیں ایک اور طویل دعا کا مختصر حصہ ہے اللہ کا <ترمیزن> میرے رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے بہت یاد کروں تیرا بہت شکر کروں تجھ سے بہت ڈرا کروں تیری بہت فرما برداری کیا کروں تیرا بہت متی رہوں تیرے آگے جھکا رہوں اور آہا کرتا ہوا تیری ہی ترتیب سے ہم وزن عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہوتا ہے بہت زیادہ یا قسرت کے ساتھ کرنے والا ذکا یعنی مجھے ایسا کر دے کہ بہت زیادہ تجھے یاد کرنے والا بنو لکا شکا اور تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنو ان دونوں کا آپس میں باہمی تعلق بھی ہے اس لیے کہ جو آدمی شکر کرے گا وہی اللہ کو یاد کرے گا جب آدمی کسرت کے ساتھ شکر کرے گا تو وہ خدا کی ایک ایک نعمت کے لیے شکر ادا کرے گا وہ اپنے ایک ایک عزم کے لیے شکر ادا کرے گا زبان کے لیے آنکھ کے لیے کان کے لیے اس دل کے لیے جو دھڑکتا ہے حتیٰ کہ ہر آنے جانے والی سانس کے لیے جو اس کے حکم سے آتی اور جاتی ہیں۔ زمین آسما کی بے شمار نعمتوں کے لیے وہ ہر دم شکر گزار ہوگا اس طرح کون سا لامہ ہوگا جو اللہ کے ذکر سے خالی رہ جائے گا جہاں شکر کا ذکر ہے وہاں خوف کا بھی ذکر ہے خوف کا بھی ذکر کسی انتقام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جو اتنی نعمتیں ملتی ہیں یہ کہیں چھن نہ جائے اگر ہم اتنے نا اہل و ناکارہ ہوئے کہ یہ نعمتیں چھن جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی بچہ باپ سے کس لیے ڈرتا ہے نفرت کی وجہ سے یا ڈنڈے کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ محبت مجھ سے چھن گئی تو کیا ہوگا یہ متوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے موتی نہیں کہا گیا موتی کے معنی ہے حکم ماننے والا جبکہ متوا آ کے معنی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس سے مراد وہ شخص <سخن> ہے جو اللہ کو یاد کرے اللہ کا شکر کرے اس سے اللہ کا خوف لاحق ہو اس کے بعد جہاں اسے رب کو راضی کرنے کا موقع مل جائے تو اس طرح نہیں کہ ڈیوٹی سمجھ کے انجام دے یا جیسے بھوج اتار دیا بلکہ جو اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے،, سے اپنی طلب سے اللہ کی اطاعت کرے پھر فر فرمایا تیرا بہت متی رہوں تیرے آگے جھکا رہی بات آپ دیکھیے اور آہ آہ کرتا ہوا تیری تھی طرف لوٹ آیا کم اردو میں ایک لفظ آہ ہے آپ کہتے ہیں آہ کرنا تو اوہا کا لفظ بھی عربی زبا میں آہ سے نکلا ہے آہ کا لفظ بھی عربی زبا کا ہے اوہا کے معنی ہے جو بہت ہائے ہائے کرنے والا ہو بہت آہ آہ کرنے والا ہو گناہوں پر رونے والا ہو لہذا فرمایا گیا اوہا ہم منیبہ میں ہائی ہائی کر کے ہمیشہ لوٹ آؤں اب یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آدمی رات دن مانگے اور سوچ سمجھ کر مانگے تو پھر ویسا ہی بنتا بھی جائے گا اس کی کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو ویسا ہی بنائے جیسا کہ اس دعا کے اندر بیان ہوا ہے